باب اینب سے نہبر باب باراد سود جامع کر خدار کی حبر مارام دار ترا بردی امانی چان محت بھی محدت مانا کر خدار جامع کر خدار کروال ذکر گئی پلار ائل نباس کار اللہ علیہ وسلم کم قسم جامع نبی بھی رسلام سے محبوبہ یا جب اللہ رسول رسم قار الحیبر جامع مختلف کر خدار القمیز خدارہ احب النباس الحبر الحب النباس البیاضر جهات مختلف ہو خلحاصرہ تخلاف نرسرے قمیص پہ اعتبار اور استریت سرا دار کی تو دا سہولت پھر استعمال سر ادا پتبار تو مہادی سرا ماروچ نہ جوڑی ماروشی جمع تو بڑی لی وجہوں نے فنسبت مانی حاصل رہی کہ استعمال کی سہولت دے آخر بزن کاری کی حب چاہب سیاب دے تھے نہ آپ اعتبار رنگ سر